أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه مِنَ المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون الما تشربون تم بتلاؤ تو سہی وہ پانی اللہ تشربونا جس کو تم پیتے ہومزنی کیا تم نے نازل کیا ہے اس کو بادل سے مزن کہتے ہیں بادل کو کیا تم نے اس کو اتارا ہے بادل سے منزلون یا ہم ہیں اتارنے والے لو نشا اجا اللہ جا اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری بنا دیں اجاج کہتے ہیں کھاری پانی کھاری یعنی سخت نمکین جو کڑوا ہو زیادہ نمکین ہونے کی وجہ سے جیسے سمندر کا پانی بھائی سخت نمکین ہوتا ہے اور اتنا نمکین کہ کڑوا لگتا ہے اور جسے حلق سے گزارنا مشکل ہو بھائی تو اللہ فرماتے ہیں افرا ایت المل ما الذي تشربون تو مجھے بتلاؤ تو صحیح وہ پانی جس کو تم پیتے ہو انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے بادل سے یا اس کو نازل کرنے والے ہم ہیں لو نشاء اجللہ اجاجا اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا دیں فلولا تشکرون پس تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے فر النَّارَ الَّتِي التی تم بتلاؤ تو صحیح وہ آگ التی جسے تم جلاتے ہو وہ آگ جسے تم تُورُونَ جسے تم جلاتے ہو شا شَجَرَتَهَا کیا تم نے پیدا کیا ہے شجا اس کے درخت کو الْمُنْشِئُونَ یا ہم ہیں پیدا کرنے والے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم مجھے بتلاؤ وہ آگ جس کو تم سلگاتے ہو جسے تم جلاتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا اس کو پیدا کرنے والے ہم ہیں پہلے یہ بات گزر چکی کہ عرب میں دو درخت تھے مرخ اور عفار اور ان کی سبز شاخوں کو آپس میں رگڑتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی یہ اسی طرح کہتے ہیں یہ جو بانس کے درخت ہوتے ہیں ان کی شاخیں بھی آپس میں ان کو رگڑا جائے تو اس سے آگ نکلتی ہے بھائی حتہ کے کہتے ہیں آندھی وغیرہ آئے تو بعض اوقات ان کے اندر آگ لگ جاتی ہے بھائی جی تو کہ اللہ فرما رہے وہ آگ جسے تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو یعنی وہ درخت جس کے تم اس کو سلگاتے ہو تو اس کے اس درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں جی اور میں نے بتلایا تھا جدید تحقیق بھی بتلائی تھی آپ کو کہ ہر آگ جو ہے اس کے جلنے کے لیے آکسیجن گیس کی ضرورت ہوتی ہے اور آکسیجن گیس ہر سرسبز پودا آکسیجن گیس پیدا کرتا ہے دن کے وقت بھائی تو لہذا پھر اس صورت میں اس کا مفہوم اور عام ہو گیا آکسیجن نہ ہو تو آگ جلتی ہی نہیں ہے بھائی تو ہر درخت ہر سب درخت اس کے اندر داخل ہو گیا ان, ان کے ذریعے کیا کرتے ہیں ہم آگ جلاتے ہیں ان درختوں سے آکسیجن پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کی مدد سے ہم آگ جلاتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو آگ ہی نہ جلائی جا سکے نہ روتا ہوں متا المقوین ہم نے اس کو نصیحت بنایا درخت کو ہم نے راجے راجہ شجارا کو ہم نے اس درخت کو نصیحت بنایا للمقوین یا یاد کرنے کی چیز ہم نے اس درخت کو یاد کرنے کی چیز بنایا متا ان اور نفع کی چیز للمقوین مسافروں کے لیے لل ہم نے اس کو یاد کرنے کی چیز اور نفع کی چیز بنایا لل مقوین مسافروں کے لیے مقوین کا میں نے لا ترجمہ مسافر کے کیے اس کا حقیقی معنی مسافر کے نہیں ہے اقوا اقوا ان کے معنی ہیں یہ ایسی جگہ رہنا یا گزرنا جہاں پر پانی اور سبزہ نہ ہو بئی گھاس وغیرہ نہ ہو ایسی جگہ رہنا یا گزرنا جہاں پر پانی آگ پانی اور سبزہ وغیرہ نہ ہو بھائی تو یعنی صحرائی علاقہ ہو بئی یا بالکل خشک میدان وغیرہ جہاں پر یہ چیزیں نہ ہوں تو بالخصوص مق... تو ان علاقوں میں جو رہنے والا اس کو یا اس سے گزرنے والا اس کو کیا کہیں گے مقوی تو چنانچہ بعض الاما علما نے پھر اس کا ترجمہ صحرائی مسافر کے کیے اور پھر بالخصوص یہ صحرائی مسافر یا مسافر کا ذکر کیا گیا اس میں ان علاقوں سے گزرنے والے کا کیونکہ اس کے لیے یہ زیادہ نفع کی چیز ہے جہاں کوئی انسان کوئی بستی دور دور تک نہیں ہوتی آگ کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہاں پر بھی ان پودوں کے ذریعے وہ کیا کر لیتا ہے آگ جلا لیتا ہے نہ نو جالنا روتا ہوں متا المقوین ہم نے اس درخت کو یاد کرنے کی چیز یا یو کہ نصیحت اور نفی کی چیز بنایا للین مسافروں کے لیے فصبح پس تسبیح کیجئے میں بسم ربک عظیم اپنے عظیم پر کے نام کی فصب ربی کل عظیم پس آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے فلا اقسیم بواقع نجوم فلاح اقسموں پس میں قسم اٹھاتا ہوں قسم کھاتا ہوں یاد رکھیے یہ لا زائد ہے یعنی سلا ہے جو زائد ہو قرآن میں اس کے لیے کیا اللہ سے استعمال ہوتا ہے سلا تو یہ لام سلا ہے یعنی زائد ہے تو یہ معنی نہیں کہ فلاح اقسیم میں قسم نہیں اٹھاتا بلکہ کیا معنی ہے میں قسم اٹھاتا ہوں بی مواقع ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ یعنی ان کے گرنے کی جگہوں کی میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ فرما رہے ہیں میں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم اٹھاتا ہوں تو یہاں پر یہ اللہ زائد آیا اور کلام عرب میں اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے اس اقسم کے فیل پر لام کو بڑھا دیا جاتا ہے کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے بھئی. کلام میں اس سے اور حسن پیدا ہو جاتا ہے کلام کے اندر اور بلاغت کا نقطہ اس کے اندر یہ ہے بھائی بلاغت کا نقطہ کہ یہ ہے قسم آگے جو بات آئے گی جس پر قسم اٹھائی گئی اسے جواب قسم کہتے ہیں جو آگے آ رہی ہے ان نہ کریم کہ یقیناً یہ کیا ہے عزت والا قرآن ہے یقینا یہ عزت والا قرآن ہے یہ ہے جواب قسم تو بلاغت کا نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ لا کے ذریعے گویا اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جو جواب قسم ہے جس پر قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ اتنی واضح بات ہے اتنی واضح بات ہے کہ اس پر قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ نقطہ ہے اس لا کے لانے میں یعنی جواب قسم اتنا واضح ہے کہ اس پر قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے قسم تو اٹھائی جا رہی ہے لیکن اتنی واضح بات ہے ضرورت نہیں ہے اس پر قسم اٹھانے کی فلا پس میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ یعنی ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ گرنے کی جگہ سے کیا مراد ہے ستارے طلوع ہوتے ہیں اور صبح کے قریب غروب ہو جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں تو ان کے ڈوبنے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ اور میں نے ایک سائنس کے حوالے سے بھی پہلے بتایا تھا کہ یہ نیا نظریہ اور کہ یہ ستارے بساوقات کیا ہوتے ہیں مرکز کے اپنے مرکز کی طرف گر جاتے ہیں مثلا ہزاروں لاکھوں میل کر پھیلا ہوا ستارہ ایک دم سکڑ کر چند میل کا رہ جاتا ہے سارا دب جاتا ہے مرکز کی طرف اور اسے پھر بلیک ہول کہتے ہیں سیاہ سوراخ بھائی اور اس کے قریب سے وہ کوئی چیز ہو ہر چیز کو اپنی طرف وہ کھینچ لیتا ہے بے انتہا اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے تو اگر وہ نظریہ صحیح ہو تو یہ شاید اس کی طرف بھی اشارہ بن سکتا ہے کہ میں اللہ فرما رہے میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ بھائی ستاروں کے کی جگہ کی بھائی لیکن میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سائنسی نظریات جو ہیں ان کو عین تفسیر قرار دینا درست نہیں بھائی ہاں اگر کوئی ایسی حقیقت ہے جو جس میں تبدیلی آب آنے کا احتمال نہیں پکی ایک بات ثابت ہو چکی ہے پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہے لیکن اگر ایک بات ابھی ثابت ہی نہیں ہوئی اور پھر کہا جائے یہی شاید کی تفسیر ہے تو پھر تو خدا نہ نخواستہ کل اگر وہ بات غلط ثابت ہو جائے تو کیا یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن غلط ثابت ہو گیا لہذا سائنس کی کوئی بات ہو اگر حتمی ہو قطعی ہو پھر تو اسے تفسیر بنایا جا سکتا ہے صورت سمجھ میں آباد سمجھ میں آگے بھائی فلاق پس میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کی گرنے کی جگہ کی وہ انہ ل قسم اللہ تالم <مُنَعَظِيم> و یہ درمیان میں جملہ معترضہ آ جس کا ماقبل اور ماں سے ربط نہیں ہوتا اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں کیونکہ یہ پیچھے قسم ہے اور آگے ان نہ ہُو کریم یہ ہے جواب قسم جس پر قسم اٹھائی جا رہی ہے ستاروں کے ڈوبنے کی جگوں کی قسم ان نہ قرآن کریم یہ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے یہ قرآن کریم ہے تو درمیان میں اللہ فرمارے رہے وہ ان نہ قسم اللہ تعالم عظیم اور یقیناً یہ البتہ قسم ہے اگر تم جانتے ہو بڑی عظیم بڑی عظیم صفت ہے قسم کی بئی قسم کی اور یقیناً یہ البتہ بڑی قسم ہے اللہ تعالیٰ اگر تم جانتے ہو اگر تم سمجھتے ہو فی ان نہ ہو کریم یقیناً یہ قرآن کریم ہے فی کتاب ام مقنون پوشیدہ بائی کن اس کا مادہ ہے فی کتاب ام چھپائی ہوئی کتاب میں پوشیدہ کی ہوئی کتاب میں مراد لوح محفوظ ہے بھائی کیا مراد ہے بے شک یہ قرآن کریم ہے فی مکنون چھپائی ہوئی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لا مت سو المطہرون نہیں چھوتے اس کو مگر پاک پاک کیے ہوئے یعنی پاک بھائی نہیں چھوتے اس کو مگر پاک مراد فرشتے ہیں بھائی اور لا مت کی حاض امیر کتاب مقنون کو راجے یعنی لوہے محفوظ مراد ہے اس لوہے محفوظ کو نہیں چھوتے المتا المطہرون مگر پاک فرشتے ہی اس کو صرف کون چھوتے ہیں پاک فرشتے ہی یا ہاض امیر راجے ہے قرآن کو بھائی کس کو راجے قرآن کو اور لَا يَمَسُّهُ إِلَّا المتحر کے ذریعے بتلایا گیا کہ قرآن جو ہے اس کو صرف پاکی کی حالت میں ہاتھ لگانا چاہیے وضو کی حالت میں بے وضو ہونے کی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے یہ بڑی عزت والی معزز کتاب ہے لا يَمَسُّهُ إِلَّا ال ہا ہاتھ نہیں لگاتے اس کو مگر پاک پا مگر پاک لوگ ہی تنظیل امیر عالمین یہ نازل کیا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے یا یہ ترجمہ کر لیں تنزیل امیر ربل عالمین یہ نازل کیا جا رہا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بہاد الحدیث کیا اس بات میں اف باز الحدیث کیا اس بات میں یعنی اس کلام میں انتم مدھینون تم سستی کرنے والے ہو ادھانا ادہن کے مانے سستی کرنا کوتاحی کرنا نرمی کرنا افا باز الحدیث انتم مدھی کیا اس کلام کے اندر سستی کرنے والے ہو لاپرواہی کرنے والے ہو اس کو معمولی سمجھتے ہو گئی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ کا تُكَذِّبُونَ اور بناتے ہو تم رزقکم کا اپنا رزق اپنا حصہ کیا بناتے ہو اپنا حصہ ان نہ تو یہ کہ تم جھٹلانے والے تم جھٹلاتے ہو یعنی یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے کیا اس کلام کے اندر تم سستی کرتے ہو اسے معمولی اور سرسری سمجھتے ہو اور اپنا حصہ تقزیب کو بناتے ہو اپنا حصہ کس کو بناتے ہو تقزیب کو بناتے ہو کفار کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اس کو تمہیں اس کتاب پر ایمان لانا چاہیے تم کیوں اس کتاب کو معمولی سمجھتے ہو اور تقزیب اپنا حصہ بناتے ہو اس میں کہ تمہارا کیا حصہ ہے کہ تم نے جٹ لایا اس کتاب کو جب پہنچ جائے, جائے روح الحلقمہ حلق تک حلقوم کہتے ہیں جو خوراک کی نالی ہے یہ گلے میں اس کو حلقوم کہتے ہیں بھائی تو مراد حلق ہے بھائی فلا و لائیدا بلاغتی بس کیوں نہیں جب روح پہنچ جاتی ہے حلق تک بس کیوں نہیں جب روح پہنچ جاتی ہے حلق تک بلغت کے اندر ہیا زمیر راجے ہے روخ کو بھائی اور روخ کا پیچھے ذکر تو نہیں لیکن کلام سے مفہوم ہو رہی ہے بھائی کلام اس پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے جیسے پیچھے پیدائش وغیرہ کا ذکر آیا تو یہ چیزیں اس پر دلالت کر رہی ہیں فلادا بلاغتی کیوں نہیں جب رخ پہنچ جاتی حلق تک وہ تم تنظرونا اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو وہ نخ نو اقرب ولی کی اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے منکم تمہارے مقابلے میں ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اس شخص کے وہ جو مر رہا ہے حالت نزہ جس پہ تاری ہے جس کے روح حلق میں پہنچ چکی ہے تم اس کو دیکھ رہے ہو ونحن اقرب الیہ منکم اور ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں منکم تم سے ولات الا تبصرون لیکن تم دیکھتے نہیں ہو یعنی تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے بھی فلا ولئن کنتم غیر مدنین پس پھر کیوں نہیں اگر تم غیر مدنین جزا دیے ہوئے نہیں ہوگے تمہیں جزا نہیں دی جائے گی بدلا نہیں ملے گا بھائی مدین جس اس میں مفعول کا سیگا ہے مبی کی طرح مدین ان جس کو بدلا دیا گیا ہو دان دین او بھائی دانۂ دین اسے ہے تو مدین کا کیا معنی بدلا دیا ہوا فلا پھر کیوں نہیں ان کو تم غیر مدینین اگر تم بدلا دیے ہوئے نہیں ہوگے یعنی تمہیں جزا نہیں دی جائے گی یعنی تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا پھر کیوں نہیں اگر تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا ترجنہا تم اس کو لوٹا لیتے اونا تم اس روح کو لوٹا لیتے تم صادقین اگر تم سچے ہو تو کلام در اصل یوں ہے بس تم کیوں روح کو واپس نہیں لوٹا لیتے جس وقت روح کہاں تک پہنچ جاتی ہے خلق تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم اس مرنے والے کے پاس ہوتے ہو کوئی عزیز وغیرہ اس کا انتقال ہونے والا ہو رشتہ دار پاس بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اوپر حالتیں تاری ہوتی ہے سارے اس کو حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا بھائی کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اور سارے حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس وقت تم اس کے پاس ہوتے ہو لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں وہ فرشتے ہمارے اس کے پاس ہوتے ہیں لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتا بس اگر تم تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا تم جزا نہیں دیے جاؤ گے تو تم اس کو روک کیوں نہیں لیتے اس روح کو روک کر دکھاؤ تم اس روح کو روک کر دکھاؤ تم اس کو روک کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو مانا سمجھ میں آ گیا بھائی فلاؤ اذا اضا بالغت الخلوم پس کیوں نہیں جب پہنچ جائے روح حلق میں وہ ان تم ہی ننز رونا اس حال میں کہ تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو و نقرب الم اور ہم زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں تم سے ولا کلّہ تم سے لیکن تم دیکھتے نہیں ہو فلاؤ لا انکم تم غیر مدینہ پس کیوں نہیں اگر تم جزا نہیں دیے جاؤ گے یعنی اگر تمہارا حساب کتاب پھر کہوں نہیں اگر تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا ترجعونہا یہ کہ تم اس کو لوٹالو اس روح کو انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پس اگر وہ جو مرنے والا ہے مِنَ الْمُقَرَّبِينَ مُقَرَّبِينَ میں سے ہوا بتلایا پیچھے تین قسم کے لوگ ہوں گی قیامت کے دن ایک مقربین ایک داہنی جانب والے دائیں ہاتھ والے اور ایک بائیں ہاتھ والے بھائی انکان مقرر پس وہ جو مرنے والا ہے اگر وہ کس میں سے ہوا مقربین میں سے ہوا فروخان روحن راحت بھائی راحت فروخن تو راحت ہے وہ اور رزق ہے ریحان رزق کو کہتے ہیں بھائی یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا میں نے بتایا تھا ریحان ہر خوشبودار پودے یا پھول کو کہتے ہیں اسی طرح ریحان رزق کو بھی کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھائی اور اسی طرح ریحان خوشبو کو بھی کہتے ہیں فرو و رحان تو راحت ہے اور و رحان اور رزق ہے یا یا ہوں ورحان ان تو راحت ہے اور خوشبو ہے بس بعضوں نے بامحاورہ ترجمہ یوں کیا فاما انکان مقربین فراحوں ور خانو جنت نعیم بس اگر وہ شخص جو ہے مقربین میں سے ہوا فراحوں ور خان تو راحت تو راحت ہی راحت اور خوشبو ہی خوشبو ہے وہ جنت اور کیا ہے نعمتوں کی جنت ہے جی وہ اور نعمتوں کی جنت ہے بھائی محاورہ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی من صحابل یمین باقی اگر وہ مرنے والا من اسحابل یمین دائیں جانب والوں میں سے ہوا فسلام سلام من اسحابل یمین سلامتی ہے تے تو اسے یہ کہا جائے گا سلام الکا کہ تمہارے لیے سلامتی ہے من اصحاب الیمین کہ تم دائیں جانب والوں میں سے ہو بس اگر وہ مرنے والا دائیں جانب والوں میں سے ہوا تو اسے کیا کہا جائے گا کہ تم پر سلامتی ہے من اصحاب الیمین کہ تم کس میں سے ہو دائیں جانب والوں میں سے ہو یا یہ ترجمہ سلام اللہ کا من اسابل یمین تو اسے یہ کہا جائے گا کہ تیرے لیے سلامتی ہے من اصحاب الیمین اصحاب یمین کی طرف سے تیرے لیے سلام ہے کس کی طرف سے اور جو اصحاب یمین ہیں ان کی طرف سے تیرے لیے سلام ہے وہ ام انکان مین المقدین اور باقی اگر وہ مرنے والا مین المکین جھٹلانے والوں میں سے ہوا ازوال لین بمراہوں میں سے فنو ظلم من حمین تو حمیم نوازی ہے من حمیم کھولتے ہوئے گرم پانی سے و تفلیۃ الو اور جہنم میں داخل ہونا ہے صلی السلی تفصیت کا کیا معنی داخل ہونا فن اگر وہ مرنے والا جٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہوا فن و ظلم حمی یوں و تفلیۃ تو مہمان نوازی ہے گرم پانی سے اور جہنم میں داخل ہونا ہے یعنی جہنم میں داخل ہوگا ان نہ حق القین یقیناً یہ جو ہے البتہ حق القین ہے یہ قطعی یقینی بات ہے یہ قطعی یقینی بات ہے یاد رکھیے ایک ہے علم الیقین ایک ہے عین الیقین ایک ہے حق الیقین ایک علم الیقین ایک عین الیقین ایک حق الیقین علم الیقین یہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں آپ کو علم ہے اور یقین کی حد تک کی علم پہنچا ہوا ہے آپ کو پورا یقین ہے اس پر بھائی پورا یقین مثلا آپ کو مثال کے طور پر یہ بتلایا گیا کہ آگ جلانے والی ہے آگ چیزوں کو جلا دیتی ہے اور آپ کو اب اس بات پہ پورا یقین ہے قطعی طور پر کوئی آپ کے اس یقین کو دلیل کے ذریعے بھی توڑنا چاہے تو توڑ نہیں سکتا بھائی اتنا قطعی یقین ہے یہ کیا ہے علم الیقین لیکن نہ آپ نے آگ کو آپ نے آگ کو کسی کو جلاتے ہوئے نہیں دیکھا صرف علم ہی کی بحد تک ہے یہ بات بھائی یہ ہے علم ال اس سے بڑھ کر درجہ ہے کہ آپ باقاعدہ دیکھ لیں کہ آگ چیزوں کو جلا رہی ہے دور سے دیکھا آگ کیا کر رہی ہے چیزوں کو جلا رہی ہے یہ ہے عین الیکین یہ اس سے بھی بڑھ کر یقین کا درجہ ہے بھائی یہ دوسرا درجہ اور اس سے بھی بڑھ کر یقین کا درجہ ہے حق القین بھائی کہ آپ کی بھی باقاعدہ ہاتھ آگ میں لگایا یا انگلی ڈالی ڈال اور وہ جل گئی باقاعدہ آپ کو بھی تجربہ ہو گیا تو یہ سب سے بڑھ کر جو ہے یقین کا درجہ ہے اسے حق القین کہتے ہیں بھائی تو پہلا درجہ کیا علم ال یقین دوسرا عین القین تیسرا حق القینا حق اللہ فرما رہے ہیں بے شک یہ جو ہے یہ جو بات ہے یہ حق الیقین یقین ہے یہ کیا ہے حق الیقین ہے, ہے رب العظیم عظیم آپ آپی بیان کیجئے اپنے عظیم پروردگار کے نام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب اللہ ما سما السماوات والارض وحول العزیز الحکیم لہو ملک سورہ حدید ہے بھائی سورہ حدید اور یہ اس سورج کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی بھائی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں اور اس کے اندر حدید کا ذکر آتا ہے حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں تو اس وجہ سے اس کا نام حدید ہے بھائی ما فی سماوات والارض اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں زمینوں زمین اور آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں بھائی وہل العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والے ہیں اب زمین اللہ کیا فرما رہے ہیں زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تصطیح بیان کرتے ہیں یا تو اس کا معنی یہ کہ زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ زبان قال سے یا زبان حال سے اللہ کی پاتی بیان کرتے ہیں زبان قال سے یعنی قال کی صورت میں یا زبان حال سے یعنی ان کا حال بتلاتا ہے زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ تو یا تو اپنے قول کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ باقاعدہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کچھ چیزیں مثلا جو جمادات ہیں جن میں جان نہیں ہے وہ اپنے حال کے اعتبار سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یعنی اللہ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں اور اللہ کی وقتانیت کی گواہی دے رہی ہیں یہ سب چیزیں بھائی کائنات کی تو یہ سب کیا کر رہی ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں لیکن زیادہ راجہ جس کی طرف علماء گئے ہیں وہ یہ کہ حقیقتاً ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے وہ الگ بات ہے ہمیں چیزوں اس کا پتہ نہ چلے بھائی یہ پتھر یہ پہاڑ یہ ہر ہر چیز یہ یہ کیا ہے اللہ کی تصبیح میں مصروف ہے ہاں ہمارا علم نہیں ہمیں اس کی کیفیت کا پتا نہیں بھائی سب بحال اللہ معافی سماواتی ول اور زیبہ عزیز اللہ بیان کرتی ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہ زبردست ہے حکمت والے ہیں لہو ملک سماواتی ول اور اسی کے لئے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی یوہ یہ ویومی تو وہی زندگی وہ زندگی دیتا ہے وہی اور موت دیتا ہے وہ والا کلش ہے ان قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ول اول اول آخر ظاہر اول وہی اول ہے اور وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اول وہی سب سے پہلے ہے ولاخرو اور سب سے پیچھے ہے سب چیزیں فانی ہیں اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے تو ذات کی طرف چیزوں کی ذات کی طرف نظر کی جائے ہر چیز فنا ہونے والی ہے بھائی اور اللہ کی ذات ازل ہمیشہ سے ہے بھائی خیر و ظاہرو اور وہی ظاہر ہے ول بات اور وہی باطن ہے یعنی پوشیدہ ہے اللہ ہی ظاہر ہے اور اللہ ہی پوشیدہ ہیں ظاہر اس اعتبار سے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے وجود پر دلیل ہے اللہ کی وحدانیت بتلا رہی ہے اور باطن ہے اللہ کی ذات ہی پوشیدہ ہے بھائی اللہ کی ذات جس کی حقیقت ایک تو اللہ کی ذات آنکھوں سے پوشیدہ ہے پھر اللہ کی ذات کی حقیقت کا پتہ نہیں کسی کو بھائی سمجھ میں آیا بھائی چنانچہ آپ بڑی کتابوں میں جائیں گے اور وہاں پر اللہ کی ذات اور صفات،, صفات کی خصوصاً بحث آئے گی بھائی اللہ کی ذات کی کیا حقیقت ہے وہاں بس پڑھیں گے آپ کہ اللہ جسم نہیں ہے اللہ جسم نہیں کیونکہ جو بھی جسم ہوگا وہ مرکب ہوگا اور جو بھی مرکب ہو وہ حادث ہوتا ہے وہ کیونکہ جو بھی مرکب ہے اس کے اجزا ہوتے ہیں تو وہ اپنے اجزا کا محتاج ہوا اور اللہ کسی کے محتاج نہیں لئی سکم اس لیے اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے تو یہ اللہ کی ذات کی حقیقت کا کوئی علم نہیں بلکہ اللہ کی ذات کی حقیقت تو بہت اونچی چیز ہے اللہ کی صفات کی حقیقت کا بھی پورا پتہ نہیں بھائی اللہ کے جو استما ہیں اللہ کی جو صفات ہیں ان کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں بھائی ایک عربی شاعر کہتا ہے سبحان منتا ہلوارہ پی جاتی ہی سبحان من تاحل ورا فی ذاتی ہی بلدون کن حس ذاتی فی اسمائی ہی پاک ہے وہ ذات کہ ساری مخلوق اس کی ذات کے بارے میں حیران ہے اس کی ذات کا پتہ نہیں بلدون کن حس ذاتی بلکہ ذات کی حقیقت تو چھوڑیے بلدونا ان ہی ذات کی حقیقت کو چھوڑیے فی ہی بعضوں نے فی اوصافی ہی کہا فی ہی اس کے اوفاف کے اندر بھی مخلوق حیران ہے اللہ کی صفات کا بھی پورا اس کی حقیقت کا انسان کو علم نہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی جی تو وہی ظاہر بھی ہے اور وہی پوشیدہ بھی ہے پوشیدہ صفات کا بھی پورا علم نہیں بھائی ان کی حقیقت کا پتہ نہیں وہ ہوا بھی کل اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے سماوات فیصت وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فیصت ایام چھ دنوں میں چھ دنوں میں بھئی یہ بات پہلی بھی بیان ہو چکی کہ چھ دن سے اس وقت تو دن اور رات تھے ہی نہیں دن اور رات تو سورج کے طلوع غروب سے بنتے ہیں سورج اور زمین تو اس کے بعد بنے تو مراد وقت ہے اتنا چھ دنوں کا وقت مراد ہے اور پھر ہو سکتا ہے یہ والے چھ دن اور رات مراد ہوں اتنا وقت بھائی اور ہو سکتا ہے وہ دن اور رات مراد ہوں جو اللہ کے نزدیک ہیں اور اللہ کے نزدیک ایک دن اور رات ہمارے ہاں کے ہزار سال کے برابر ہے بھائی تو کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ میں چھ دنوں میں سم مستوا الل العرش پھر وہ مستوی ہوا عرش پر پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر ویسے کلام عرب کے اعتبار سے استوا علی کرسی کا معنی ہوتا ہے کرسی پر بیٹھنا لیکن یہاں پر یہ ترجمہ درست نہیں بھائی کیونکہ اگر اللہ کے لیے کرسی پر بیٹھنا ثابت کیا جائے تو اللہ کے لیے جسم ماننا پڑے گا اور جسم مانیں گے تو پھر اللہ کو مرکب ماننا لازم آئے گا اور مرکب مانیں گے تو اللہ کو حادث ہونا لازم آئے گا کہ اللہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوا لے کمیس اس لیے اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں تو یہاں پھر کیا مانا اللہ نے عرش پر قرار پکڑا یہ آیت یاد رکھیے پہلے بھی میں بیان کر چکا متشاب میں سے ہے بھائی مانا تو ہمیں معلوم ہے اللہ نے عرش پر قرار پکڑا لیکن کیفیت معلوم نہیں بھائی اللہ ہی جانتے ہیں کیا مراد ہے کیا معنی ہے اس کا سمجھ میں آئے لفظی معنی تو معلوم لیکن حقیقت اور کیفیت کا ہمیں علم نہیں بعضوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عرش پر اللہ نے قرار پکڑا یعنی اللہ تخت نشین ہوئے اللہ تخت نشین سخت نشین ہوئے معنی یہ ہے اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا اور پھر اس کا انتظام انتظرام سنبھال لیا اس کا انتظام سارا اللہ نے ساری سلطنت کا انتظام سنبھال لیا اللہ نے اس طور پر کہ کوئی بھی چیز اللہ کے اللہ کے اقتدار سے باہر نہیں سب چیزیں اللہ کے اقتدار میں اللہ کے قابو میں بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ مانا یا خروج یخرج ہا وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں وما یخرج ہا اور وہ جو نکلتا ہے زمین سے وہ جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جو زمین میں داخل ہوتی ہیں کیا کیا داخل ہوتا ہے مثلاً بیج زمین میں داخل ہوتا ہے پانی داخل ہوتا ہے مردے جو ہیں ان کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے وہ زمین میں داخل ہوتے ہیں وغیرہ بھائی تو وہ جانتا ہے جو کچھ زمین ما یا جو فل اور جو زمین میں داخل ہوتا ہے وہ ماں یرجمینا اور ان چیزوں کو بھی جو زمین سے نکلتی ہیں مثلا پودے نکلتے ہیں نباتات نکلتی ہیں وغیرہ بھائی وہ ماں ذیل مینست اور وہ جانتا ہے وہ چیز ان چیزوں کو بھی یون ذیل سام جو آسمان سے اترتی ہیں وہ ماں یا رجفی اور وہ چیزیں جو آسمان میں چڑھتی ہیں آسمان سے کیا چیزیں اترتی ہیں بارش اترتی ہے فرشتے اترتے ہیں اللہ کی رحمت اترتی ہے اللہ کی طرف سے عذاب اترتا ہے اور وہ ان چیزوں کو بھی وہ ماں یا جو آسمان میں چڑھتی ہیں کیا چیزیں جی فرشتے چڑھتے ہیں بندوں کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں سورج سمجھ میں آگے بھائی اور جی اسی طرح دعائیں بھائی وہ جانتا ہے وہ چیزیں جو اترتی ہیں آسمان سے وہ ماں یارجو فی اور وہ جو آسمان میں چڑھتی ہیں ہوا ہوا ما کم ائی اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے ائی نما کن تم جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی تم ہو یعنی اللہ کا علم اتنا کامل ہے اتنا کامل ہے تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ اللہ پوری طرح تم سے باخبر ہیں واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو بصیر ان کو دیکھ رہے ہیں لہو ملک السماواتی واللہ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے تمام معاملات يُولِجُ اللَّلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّلَ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو فِي اللَّلِ رات میں وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات کیا مانا بھائی یہ پہلے بھی بیان ہو چکا بھائی بھائی دیکھیے گرمیوں میں مثلا سورج غروب ہوتا ہے سات سوا سات بجے اور سردیوں میں سورج غروب ہوتا ہے پانچ سوا پانچ بجے یہ پانچ سے سات تک کا وقت یہ تو دن کا تھا سوا سات جا کے سورج غروب ہوتا تھا لیکن سردیوں میں کتنے بجے ہو جاتا ہے سو پانچ हो پانچ, پانچ ہی ہو گیا تو پانچ سے سات تک یہ دو گھنٹے دو دن کا حصہ تھا اللہ نے اس کو کس میں داخل کر دیا رات میں اسی طرح صبح کے وقت میں بھی ہوتا ہے بھائی اتنا ہی اسی طرح فرق پڑ جاتا ہے تو دیکھو اللہ کبھی دن کے حصے کو رات میں داخل فرما دیتے ہیں اور کبھی رات کے حصے کو دن میں تو کبھی راتیں لمبی کبھی دن لمبے بھائی یولی جلف ہار وول جن وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں وہ علیم بذات اور وہ جانتا ہے دلوں کی باتیں عامن بسول ہی و انفکو مما جال مستق ایمان لا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ون فکو اور خرچ کرو مما اس میں سے جالکم کے بنایا اس نے تمہیں مستقل فین ان میں نائب بئی مستخلف خلیفہ بھائی جس کو نائب بنایا گیا ہو قائم مقام بنایا گیا ہو اللہ فرما رہے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جا کہ بنایا تمہیں قائم مقام ان چیزوں کے اندر ان چیزوں میں جن میں تمہیں قائم مقام بنایا اس میں سے خرچ کرو تو بعض مفسرین حضرات لکھتے ہیں اس میں خطاب ہے کفار کو اس میں کس کو خطاب ہے کفار کو کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ بعضوں نے کہا خطاب مومنین ہی کو ہے پھر کیا معنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ تو مومنین تو پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو معنی دوام ہے بھائی اس ایمان پر دائم رہو اس پر ثابت قدم رہو بھائی تو عامین کا کیا معنی ہوا ایمان پر ثابت قدم رہو اور خرچ کرو اس میں سے جس میں تم کو خلیفہ ان وَأَنفَقُوا لَهُمْ اجرون کبیر بس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیا انہوں نے لہم اجرن کبیر ان کے لیے بڑا اجر ہے وَمَا لَكُمْ لَا تو مین بل لا تؤمنون بلا اور کیا وجہ کیا ہوا تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر وما تمہیں کیا ہوا کیا وجہ ہے تمہارے لیے لا تؤمنون بلّہ کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ور رسول اور رسول جو ہے اللہ کے یدعم تمہیں دعوت دیتے ہیں اور ورسول یہ ور رسول یا آگے جملہ یہ حال ہے بھائی وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ نہ ب باللہ ہی اور کیا وجہ ہے تم ک کےہ تم ایمان نہیں لے اللہ پر حالان کے رسول جو ہیں ی وہ تم دعوت دیتے ہیں لیے تم مینووں تم ایمان لاؤ اپنے پرورددیگار پر رسول تو میں دعوت دیتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ وقع آ خادہ اور تحقیق لیا اللہ نے میثہ تمہارا تممارا پکہ اہد بئی میسا کہتے ہیں پک اہد حالان کے اللہ تم سے پکا عہد لے چکے ہیں کا کم اللہ تم سے پکا عہد پکا وعدہ لے چکے ہیں بھئی پکا وعدہ کون سا وہ جو آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے ان کی تمام اولاد کو تمام ضروریت کو نکالا تھا اور فرمایا تھا السط بربی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو سب نے جواب دیا تھا بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں تو تم اس وقت پکا وعدہ کر چکے ہو اور اقرار کر چکے ہو اللہ کی ربوبیت کا اور اس کی وحدانیت کا پھر کیا وجہ ہے کہ اب تم ایمان نہیں لاتے دنیا میں آنے کے بعد حالانکہ پیغمبر تمہیں اللہ پر ایمان لانے کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ مال کم لاتو مینو نبی اللہ اور تمہ تم کیا ہوا کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر وہ رسول ہوا تو مینو بے روب بے کم حالانکہ رسول تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے, پر اپنے پروردگار پر قد اقدام تحقیق اللہ لے چکے ہیں تم سے تمہارا پکا عہد ان کن تم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو اگر تم ایمان لانے والے ہو جوح بَيِّنَاتٍ وہی, جو وہی ذات ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر واضح آیتیں لیو واضح جخم لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ مات إِلَى نور تاکہ نکالے تم کو تاریکیوں سے نور کی طرف ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں ظلمات جمع ہے وہی ذات ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پروازے آ ہیں تاکہ نکالے تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف وہ اللہ بھی کم لارا او فر اور یقیناً اللہ تم پر لارا او فن شفیق ہیں رحیم ان رحم کرنے والے ہیں اللہ یقیناً تم پر شفیق شفقت کرنے والے ہیں یوں یعنی ترجمہ کر لیں نرمی کرنے والے ہیں رحیم اور رحم کرنے والے ہیں وہ اللہ تن فکو فی سبھی اللہ اور کیا وجہ ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے فی صبی لل اللہ, اللہ کے راستے میں ولی اللہ ہی میراث اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی یعنی جو کچھ ہے جس کے پاس بھی ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب کچھ کس کا ہے اللہ کا ہے پہلے بھی یہ تمہارا نہیں تھا دوسروں سے تمہیں ملا اور پھر مرتے ہو تو یہ کس؟ چھوڑ جاتے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جاتے تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو پھر کیا وجہ ہے جب سب کچھ اللہ کا ہے اور یہ مال پہلے بھی تمہارا نہیں تھا پھر تمہیں ملا تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اگر تمہیں مال ملا ہے اللہ نے دے دیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ موقع ہے اس کو جلدی جلدی کیا کر دو جتنا جس حد ضرورت کے بقدر انسان رکھے باقی اللہ کے راستے میں جہاں موقع ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے کیونکہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے وہ باقی ہے اور جو نہیں کر رہا وہ ختم ہونے والا ہے تو خرچ کرو گے تو اپنا ہی ذخیرہ بنا رہے ہو کوئی مال ختم نہیں ہو آخرت نہیں یہ سب تمہارے کام آئے گا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل لا یستوی منکم برابر نہیں ہے تم میں سے استوی کے معنی ہے برابر ہونا لا یستوی منکم برابر نہیں ہے تم میں سے من وہ شخص انفق جس نے خرچ کیا من قبل الفتح من قبل الفتح فتا سے پہلے جس نے فتح, فتح سے میں الف لام آیا جس نے خرچ کیا من قبل الفتح اس فتح سے پہلے یعنی فتح مکہ سے پہلے کس سے پہلے فتح مکہ سے پہلے وقات اور قتال کیا, لڑائی کی جہاد کیا اللہ فرمارے لا من فقا من قبل الفتح وقات برابر نہیں ہے تم میں سے وہ شخص جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ برابر نہیں من من وہ لوگ بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی الازمدارا جاتا وہ لوگ بڑے ہیں بیین ان لوگوں سے ان لوگوں کے مقابلے میں الدین ان فکو جنہوں نے خرچ کیا ممبادو اس کے بعد وقات اور لڑائی کی جنہوں نے اس کے بعد لڑائی کی فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیا اور خرچ کیا ان کے مقابلے میں وہ ان لوگوں کا درجہ بڑھا ہوا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا مانا سمجھ میں آ گیا بھائی وجہ یہ کہ ابتدا میں ابتدا میں مسلمان کمزور تھے بھائی دشمن زیادہ تھے پورا عرب دشمن تھا اپنے رشتہ دار دشمن تھے سب دشمن تھے تو اس وقت یقیناً بڑے ہی بڑا ہی کڑا وقت تھا مومنین پر اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے نکلنا بڑا ہی مشکل کام تھا اور تو جن لوگوں نے اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور لڑائی کی جہاد کیا یقیناً ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے جب فتح مکہ کے بعد پھر تو تقریباً سارا عرب مسلمانوں کے تابع ہو ہو چکا تھا اور میں نے بتایا کہ اس وقت جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو دس ہزار صحابہ ہمرا تھے بھائی دس ہزار بھائی تو اب تو مسلمانوں کی جمعیت بھی بڑھ چکی تھی ان کی جماعت بھی بڑی ہو گئی تھی اور غزوات کے اندر ان کو مال بھی حاصل ہو گیا تھا تو اب وہ صورت حال نہیں تھی تو لہٰذا اب جو خرچ بھی کرے یا جہاد بھی کرے اب وہ پہلوں کا مقام نہیں پا سکتا بھائی ہاں وکلن واد اللہ الحسن ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے وک اور ہر ایک سے واضح اللہ الحسن اللہ نے وعدہ کیا ہے الحسنا بھلائی کا بھلائی سب کے لیے ہے اللہ کے ہاں لیکن ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے بھائی مانا سمجھ میں آگیا گیا بھائی الفت ہے اس سے کیا مراد ہے فتح مکہ مفسرین فرماتے ہیں فتح سے مراد ہے جس کو قرآن میں مبین کہا گیا بھئی سمجھ میں آ گئی بھائی جی وہ کل اور ہر ایک یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کلو گلف مضافیل چاہتا ہے اس پر جب بھی تنوین آئے وہ ای اللہ واحدین جو ہر ایک جو ہے وعد اللہ الحسن اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے یعنی جنت کا بما تعملون خبیر اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے من اللہ یق اللہ قرض حسنا کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا اچھا قرض کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض دے فہ لَهُ تو اللہ بڑھا دیں گے اس کو اس کے لیے ذیفن میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور ضعف تو ضاف کا مان ہے دگنا کرنا لیکن اردو میں اس کا کوئی مترادف ہے ہی نہیں اسے دگنا کرنا معنی ہم کرتے ہیں بھائی مطلب کئی گنا کر دینا کیا کر دینا کئی گنا تو اس میں دگنا بھی آ گیا تگنا بھی آ گیا چگنا بھی آ گیا پانچ گنا چھ گنا دس گنا بیس گنا سب اس کے اندر آ گیا بھائی اور آپ جانتے ہیں ایک نیکی کا کم سے کم بدلہ کتنا ہے دس گنا کتنا ہے دس گنا سمجھ میں آیا بھائی تو یہ سب یوزائز کے اندر داخل ہیں بھائی اور اللہ کو قرض دینے سے مراد ہے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اور قرض اچھا قرض ذکر کیا اچھا قرض وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیا جائے اس میں ریاکاری وغیرہ نہ ہو گئی مند اللہ قرض نہ کون ہے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض فائ لَهُ تو اللہ اس کے لئے دگنا کر دے گا کو یا بڑھا دے گا اس کو اس کے لیے و کریم اور اس کے لیے عزت والا اجر ہوگا اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے سارا کچھ دیا بھی اللہ کا ہوا ہے پھر بھی اللہ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں خرچ کرو گے اسے قرض وہ قرض کی طرح ہے میں اس کا بدلہ دوں گا سارے کا بھائی یومت مینات نورم بین جس دن کے تو آپ دیکھیں گے مومین مردوں کو اور مومن عورتوں کو یس آ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور بین اعیدہم ان کے سامنے وب ایمانہم اور ان کے دائیں جانب بشراकुमुल یوم اور ان سے کہا جائے گا بشراकुमुल یوم جناتن خوشخبری ہو تمہارے لیے آج کے دن جنات ایسے باغات کی تجری من تحتہ الانہار کے بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں خالدین فیھا اس سال میں کہ تم اس میں ان میں ہمیں اشارہ گے لکھا الفظ العظیم یہی ہے عظیم کامیابی بھائی ان جنتوں کو حاصل کر لینا اللہ فرماتے ہیں یہ عظیم کامیابی ہے بھائی کیونکہ الجنت اللہ کی رضا کا مقام ہے بھائی بھائی جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اندھیرا چھا جائے گا بھائی اندھیرا ہو جائے گا اور کفار جو ہیں ان کو تو جو واضح کفار تھے ان کو تو پہلے ہی اسی وقت جہنم میں ڈالا جا چکا البتہ منافقین ابھی تک مومنوں کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ رکھا تھا لیکن دل کے اندر ان کے کفر تھا بھائی تو منافقین ابھی تک مومنین کے ساتھ ہوں گے اور اندھیرا چھا جائے گا اور پھر پولیس فرات پر سے گزرنا پڑے گا تو مومنین جو ہیں ان کا ایمان جو ہے نور کی صورت میں ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف ہوگا تیزی سے چل رہا ہوگا مومنین ساتھ ساتھ جا رہے ہوں گے تو اور جتنا ایمان ہوگا اس اسی کے بقدر روشنی ہوگی بعضوں کا ایمان پہاڑوں کی صورت میں ہوگا روشنی میں اور بعضوں کا اس سے کم بعضوں کا اس سے کم اور سب سے کم جس کا ہوگا کہتے ہیں اس کا اتنا ایمان ہوگا کہ وہ انگوٹھے کے سرے کے برابر جو روشنی کر رہا ہوگا اس سخت تاریخی کے اندر اور پھر یہ ایمان ان کے دائیں طرح پر سامنے تیزی سے دوڑ رہا ہوگا اور مومنین ان کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہوں گے پل فراج پر سے گزرنے کے لیے اور جو منافقین ہوں گے ان کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا تو وہ مومنین کو پکار کر کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو ہمارا انتظار کرو تو مومنین ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر لیں ہمیں بھی کچھ روشنی مل جائے مومنین ان کو کہیں گے پیچھے پلٹو اور پیچھے واپس جاؤ اور نور تلاش کرو یعنی جہاں نور تقسیم ہو رہا تھا وہاں پر جا کر نور لے آؤ نور لے آؤ پھر اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور وہ دیوار ایسی ہوگی کہ اس کے اندر کی طرف تو جو ہے وہ رحمت ہوگی یعنی مومنین والی جانب اور اس کے باہر کی جانب جو ہوگی یعنی منافقین کی جانب وہ اس میں عذاب ہوگا اس میں کیا ہوگا عذاب ہوگا اور پھر اس طرح مومنین جو ہیں پل سرات پر سے گزرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے بھائی تو یہ اسی کا ذکر آ رہا ہے بھائی یوم ترل مین میس آ نور اے دین جس دن کے آپ دیکھیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یس آ نور سا یسنے کے یس آ نور و نور ان کی روشنی بین اے دبی اے مان ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف ان تجری من ان سے یہ کہا جائے گا خوشخبی خوش, خبی خوش خوش خبری ہو تمہارے لیے آج کے دن ایسے باغات کی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیحا اس حال میں کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے فوج العظیم یہی ہے عظیم کامیابی یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین لینا آمنو جس دن کے کہیں گے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں لل دینا ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے ضرونا تم ہمارا انتظار کرو ان تم ہمارا انتظار کرو نقطب منور من ہم روشنی لے لیں اختصبہ کے معنی روشنی لینے کے کہ ہم روشنی لے لیں من کم تمہارے نور سے تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ روشنی لے لیں معنی سمجھ میں آیا بھائی ان ہمارا انتظار کرو ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کچھ روشنی بازوں نے کہا ضرور اس کا میں نے کیا پہلا ترجمہ کیا ہمارا انتظار کرو دوسرا نے ترجمہ کیا ان ہماری طرف دیکھو منافقین مومنوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو مومنین کے چہرے چمک رہے ہوں گے ان سے نور پھوٹ رہا ہوگا تم ہماری طرف دیکھو تاکہ تمہارے چہروں کی چمک سے ہمیں بھی کچھ راستہ نظر آ جائے بھائی چلیے بھائی آپ کے استاد آ گئے بس رضا المرام اللہ عالم بحقی قطع